محمد عبده اما باغ واؤد مرشِ قالر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان و تعالیٰ ودن شرطم عظیل تم ان شدید وقال اللّہ سبحان و تعلیٰ کُمن شرطم و عالن تم و قان اللّہ شاکر علیمہ صدق الله العظيم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 کہ اللہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو مجھے مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ نے کہا کہ میں اس پر سلام بھیجوں گا اور جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کے اوپر رحمتیں بھیجوں گا تو کہا کہ عبد الرحمٰن میں اللہ جلّیہ شاہوں کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا تھا اتنا لمبا اور اتنا طویل سجدہ کر کے تو انبیاء علین اصلاط وسلام تو معصوم و نلخطا ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے ان سے خطائیں نہیں ہوتی اللہ چل شانوں کے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 لیکن جو اس کا حقیقی مفہوم ہے اور جو اس کا ایک وسیع مفہوم ہے ہم میں سے بیشتر لوگ اس سے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ شکر شروع کہاں سے ہوتا ہے اور پھر یہ اس کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے پھر اس کے فوائد کیا ہیں زندگی کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں ناشکری کسے کہتے ہیں اور ناشکری کے نتیجے کے اندر انسان اپنی زندگیوں کے اندر کن چیزوں کو کو, کو فیس کرتا ہے کون سی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے مشائق کو کہ بعض لوگ ان کے پاس اپنی محرومیاں لے کر آتے ہیں مثلا کوئی آتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہوتی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک بڑے ہی دینی وضا کے ایک شخص ماشاءاللہ بڑی بھرپور قسم کی ان کی داڑھی تھی اور پگڑی پہنی بھی تھی یا ٹوپی پہنی بھی تھی لیکن ایک بڑی دینی وضاقت تھی ان کی وہ ہمارے شیخ ہمارے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ حضرت میری شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا اور اولاد نہیں ہے اور پھر میں نے دوسری شادی کی تو اس سے بھی اولاد نہیں ہے اور میرے بھائی ہیں ان کی بھی اولاد نہیں ہے مطلب ہمارے خاندان میں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ مکمل طور پر رک گیا ہے حالانکہ ہم خود کافی سارے لوگ ہیں اور یہ ہیں تو حضرت نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ وضو کریں ہم مسجد کے ایک کونے کے اندر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ آپ وضو کریں اور آپ دو رکعت صلاح توبہ پڑھیں بعض اوقات انسان کے منہ سے کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس میں یا تو ناشکری ہوتی ہے یا کسی اور کو تانا جوئی ہوتی ہے اس میں کسی کو انسان نے تانا دیا ہوتا ہے کسی چیز کا مثلاً کوئی آٹھ دس ہمارے خاص طور پر ہماری قبائلی معاشرتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں افرادی قوت کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے تو اگر کسی کے آٹھ دس بھائی ہیں تو وہ موقع بے موقع اپنے چچزاد بھائیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو یا مقابل کے لوگوں کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہم آٹھ دس بھائی ہیں اور ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے اور ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی شرارت کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا تو یہ احساس وہ دلاتے رہتے اس کے اوپر بسا اوقات اللہ جلشوں کی قدرت اپنے حرکت کے اندر آتی ہے اور آگے اولاد کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے تو یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اس کی زبانوں سے زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکلتے رہتے کہتا رہتا ہے وہ ایسی بات اس لیے آج کی اس مختصر نشست سے میرا خیال یہ تھا کہ ہم اس پر بات کریں یہ بہت ہی اہم ترین ایک مسئلہ ہے کہ شکر کہتے کس کو اور اللہ جل شاہ نے قرآن پاک کے اندر شکر سے متعلق جو آیات نازل فرمائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کی روشنی میں ہم میں ہمیں حقیقی معنوں کے اندر ایک شگر کی کیفیت ہمارے نہ صرف دل میں پیدا ہو بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی جو اعمال نکلیں وہ شکر کے جذبے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ جو زبان سے ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ للہ یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے یہ اچھی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کسی کو اس کی بھی توفیق ملنا لیکن یہ کافی نہیں ہوتا صرف اسی کو شکر نہیں کہا جاتا بلکہ یہ شکر کا ایک چھوٹا سا جز ہے جو شکر کی کا اصل مفہوم ہے وہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھ کر اس بات کو سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے دنیا میں اللہ جل شاہوں کے علاوہ کسی کو دینے والی کسی کو نوازنے والی کسی کو عطا کرنے والی کسی پر رحم کرنے والی کسی پر فضل کرنے والی کسی پر بخشش کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر اللہ جل نے یہ نظام خالص اپنے پاس رکھا تھا اس فقط فرق کے ساتھ کہ اللہ جلّہ شاہ نے اپنی اس عطا کے اوپر ایک پردہ اسباب کا ڈالا ہوا ہے ایک اسباب کے پردے کے اندر چیزیں لوگوں سے ہوتی ہوئی بالکل ایسے نظر آتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی کو ڈاک کے ذریعے رقم بھیجتے ہیں پرانے زمانے میں اب تو لوگوں نے اور طریقوں سے بھیجتے ہیں چلے بج کل کا لے لیں کہ آپ آن لائن اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں یا وہ ایزی پیسہ آج کل آتا ہے اس سے آپ بھیجتے ہیں یا موبی کیش سے بھیجو کے ذرائع ہیں یا منی آرڈر بھیجتے ہیں ابھی ختم نہیں ہوا منی آرڈر چاہے کم ہو گیا ہو. تو جس بندے کو پیسہ جاتا ہے چاہے وہ جتنا بھی دیہاتی ہو چاہے وہ جتنا بھی سادہ لوک ہو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرے پاس لے کر آیا ہے یہ جو ڈاکیا ہے یا جو جس دکاندار نے مجھے دیے ہیں جس کے پاس میں گیا ہوں یہ اس کی طرف سے ہے یہ وہ بالکل بھی نہیں سمجھتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھیجے کسی اور نے ملے اس کے ذریعے سے ہے ہاتھ اس کا ہے دیے اس نے ہیں لیکن آئے کہیں اور سے ایک مومن کی نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کیفیت ہوتی ہے چاہے وہ اس کو ملتی بھی لوگوں کے ہاتھوں سے نظر آتی ہے آتی بھی اس کو ادھر ادھر سے آتی ہے تو وہ لیکن یہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے ہر ہر نعمت کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس رستے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شاہروں کو ایک طریقہ ہے کہ وہ ان ذرائع سے بھی دیتا ہے اور ذرائع کے بغیر بھی دیتا ہے دونوں صورتیں اس کی ہوتی ہیں ذرائع کے ذریعے سے دینے کے اندر یہ ملازمتیں ساری ہماری تجارتیں ہماری کاروبار ہمارے دکانیں ہماری کھیت ہمارے یا کوئی مہربان ہمارے سارے کے سارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلے ایک بھائی کمارا ہوتا ہے دوسرا بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جل شاہ عطا فرماتے ہیں اور انہی شکلوں کے ذریعے سے بسا اللہ جل شاہ نو روک بھی دیتے ہیں شکلوں میں اللہ جل شاہ بعض اوقات برکت عطا فرما دیتے ہیں اور انہی شکلوں کے اندر اللہ پاک بعض اوقات بے برکتی تھا فرما دی جو جو چیز اللہ کی اس کے اوپر وہ دو بھائی میرے پاس آئے کہنے لگے کیسی کہ کوئی بات ہوئی تو سے کہنے لگے کہ برکت اور بے برکتی ہمیں سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں کہ وہ ہم دونوں بھائیوں کے پاس ایک جتنی رقم تھی تو ہم نے سوچا اس تھوڑی سی رقم تھی تیس چالیس لاکھ روپے کہ ہم اسے کوئی انویسٹ کر پلاٹ لے لیں تو دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا کیا تو ایک نے ایک جگہ پر لے لیا اور دوسرے نے دوسری جگہ کے اوپر لے لیا تو دو تین سال کہتے ہیں تو گزرے تو دونوں کہہ رہے تھے کہ جس ایک نے ایک برابر رقم تھی تو کہتے ہیں کہ ایک کا پلاٹ جو ہے وہ اسی لاکھ روپے کا ہو گیا چالیس لاکھ سے اور دوسرے کا پلاٹ بیس لاکھ روپے کا ہو گیا چالیس ایک ہی برابر رقم ایک ہی زمانے میں دو بھائیوں نے دو جگہوں کو پر لگائی اور کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں ہم ویسے دوست ہمارے ہنس رہے تھے کہنے لگے کہ جی ہم تو اپنی دونوں اپنی انویسٹمنٹ پر ہنستے ہیں کہ ایک کی ڈبل ہو گئی ہے اور وہ اگلے چند مہینوں کے اندر مزید ڈبل ہو جائے گی ایک کی عادی ہو گئی اور اگلے چند مہینوں میں مزید آدھی ہو جائے گی کہتے ہیں مزید نہ بک رہی ہے اور نہ وہ خط... بیچی جا سکتی ہے بلکہ وہ نیچے جائے گی کہتے ہیں کہنا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے اندر برکت اور بے برکتی اللہ جانوں ایک جیسی چیزوں کے اندر عطا فرماتے شکر کے آہ... کا کی ابتدا تو اس قلبی کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے جس میں انسان سب سے پہلے منعمِ حقیقی اللہ جل شاہ کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کو سمجھتا ہے پھر اس کے پانچ بڑے بڑے اجزاء ہیں پانچ صورتیں ہیں جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اس میں سے کتنی صورتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں سب سے پہلے کیفیت تو یہ جو میں نے پہلی چیز حرض کی اس کے اندر پہلی چیز ہے کہ انسان دل کے اندر یہ محسوس کرے اپنے پاس موجود تمام نعمتوں پر اس کو احساس ہو اور اس کی نگاہ ہو اگر صحت اللہ نے دی ہے تو صحت کی نعمت اگر اللہ نے صحیح الاضاء پیدا کیا ہے مثلا آپ نے ٹنڈے منڈے لوگ بھی دیکھے ہوں گے بیچارے معذور پیدا ہوتے کسی کا ہاتھ کسی کی ٹانگ کسی کی آنکھ کسی کا تو اگر اللہ پاک نے اعضاء صحیح پیدا کیے ہیں دماغ اللہ پاک نے اگر صحیح عطا فرمائے آپ نے معذور دیکھے گے دماغی معذور مینٹلی ریٹارڈ پیدائشی لوگ اگر یہ چیزیں انسان کی ٹھیک ہیں اگر اس کو اللہ پاک نے خاندان دیا ہے والدین دیا ہے ناب و نصب دیا ہے کوئی اچھا خاندان دیا ہے پھر اور اللہ کی نعمتوں کو گنتا چلا جاتا ہے گنتا چلا جاتا ہے گنتا چلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک خاص کیفیت اس کے دل کے اوپر پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک اللہ جل شانوں کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوں یہ دل کا شکر ہوتا ہے جو اس، جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس دل کے شکر کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا شکر جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کے اعضا کا شکر اعضا کا شکر کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میرے مجھے جو اللہ پاک سے امانت ملی ہے وہ میرے یہ ہاتھ پاؤں اور میرے یہ آنکھیں اور کان ہیں ایک عزم وہ کر لیتا ہے کہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں اپنی آنکھوں اور اپنے کان کو اپنی زبان کو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر استعمال نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو نعمت کو نافرمانی کے اندر استعمال کرنا نہ ہے کوئی نعمت بھی ہو دیکھیں کسی انسان کو اللہ جل شاہروں نے گھر دیا گھر اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کشادہ گھر کی دعا سکھائی ہے وہ وسع لی فی داری مصنون دعاؤں میں سے ہے کہ اللہ مجھے گھر کے اندر وسعت عطا فرما یعنی وسیع گھر مجھے عطا فرما مسنون دعاؤں میں سے اس گھر میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر وہ اس گھر کے اندر فسق و فجور کی اور گناہ کی محفلیں منعقد کرتا ہے شراب و کباب کی محفلیں منعقد کرتا ہے ناچ گانے کے پروگرام رکھتا ہے اس کے اندر تو یہ گھر کی ناشکری گھر اللہ پاک کی نعمت تھی اور اس نے اس نعمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر اسی طرح گاڑی اللہ پاک کی نعمت ہے منصب اللہ جل شانوں کی نعمت ہے اگر کسی کو اللہ پاک نے کوئی منصب عطا فرمایا ہے کس کوئی عہدہ عطا فرمایا اگر اس عہدے کو وہ غلط استعمال کرتا ہے اس کام کو وہ غلط استعمال کرتا ہے اسی طرح پیسے اللہ پاک کی نعمت ہے اسی لیے اللہ جل شعرن نے قرآن پاک کے اندر پیسوں کو غلط استعمال کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ان المبدرین قانو اخوان اللہ پاک نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے تبذیر کرنے والے بلا وجہ پیسہ لگانے والے اور اڑانے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں اسے کہ سب سے بڑا ناشکرہ شیطان تھا ناشکری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ شیطان سے ہوئی ہے کہ اس نے بجائے اللہ جل شانوں کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کے اس کے اندر اس کی انانییت جاگ گئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب اللہ پاک نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو اگر وہ اگر وہ سوچتا کہ تو اللہ پاک کا حکم ہے ہم جیسوں کو اپنے بار اپنی حیثیت کو اس وقت دیکھتا اور حکم الہی کی, کی, کی, کی حیثیت کو دیکھتا تو خود بخود باقی فرشتوں کی طرح وہ سجدے کے اندر گر جاتا اللہ جل شانوں نے فرمائے کہ بومنین کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اللہ پاک کی جلال کا اور اللہ کے نشانوں کی صفات کا جب ان کے قلوب کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اللہ پاک کے بارے میں جو سوچتے ہیں تو بے اختیار وہ سجدوں کے اندر گر جاتے ہیں اللہ کی عظمت کا خیال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے کہا کہ تم سے قرآن سن تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ پاک نے میرا نام لے کر کہا کہا کہ ہاں اللہ پاک نے تمہارا نام لے کر کہا اس کے اوپر ان پر ایک عجیب وجد کی کیفیت تاری ہو گئی اور وہ روئے دھوئے اس بات کے اوپر یار سنو میرا نام لیا اللہ پاک نے اب دیکھیں ایک کی یہ کیفیت ہے شکر گزار کی کہ اللہ نے نام لیا میرا اور ایک کی ناشکری یہ کہ اللہ پاک کا براہ راست امر اس کو ہوا حکم الٰہی اس کی طرف متوجہ ہوا حکم الہی کو چھوڑ کر جب اس نے اپنی انا کی بات مانی تو اللہ جل شاہ نون اس کو دنیا کے اندر خباصت کا اور شیطانت کا ایک علم بردار بنا دیا شیطان اس کا نام رکھ دیا اور اس سے زیادہ مکرو اور کریح کردار کوئی اور نہیں ہے اس دنیا کے اندر شیطان سے زیادہ دنیا کے اندر جتنی برائیاں دنیا میں جتنے گناہ دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہ اسی کے اسی کے پھیلائے ہوئے جال کے نتیجے کے اندر ہو رہی ہے اور اس نے بڑی ڈٹائی سے اللہ پاک سے اس کی اجازت مانگی ہے کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا آپ مجھے طرح مہلت دیں یہ اس کو پتہ ہے کہ مہلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ اس کو پتہ ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرے کا مجھے صرف مہلت دے دیں کہ مجھے موت مت دیں زندگی دیں مجھے باقی پھر اب آپ کی مخلوق کے ساتھ میں کتنوں کو جہنم میں لے کر جاتا ہوں میں اس کی اپنی پوری کوشش کروں گا تو دوسری چیز جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب ان پہلے پہلے مرحلے کے اوپر اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ کیفیت اس کے اعضاء کے اندر سرایت کرتی ہے اعضاء کی طرف جاتی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ میں شکر گزار تو ہوں لیکن اپنے اعضاء کو اللہ جلّہ شاہن کی فرما برداری کے اندر وہ نہیں لا سکا اور اور اس کے اعضا اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے یعنی یہ کیسا بندہ ہوگا جو اللہ جل کہے کہ میں شکر گزار ہوں لیکن جب امر الہی اس کی طرف آتا ہے دن میں پانچ دفعہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کہ آؤ حیا علیہ صلاح حیا علیہ صلاح آؤ نماز کی طرف اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ حکم الہی ہے فرض ہے تمہارے اوپر کہ آؤ اور اللہ جل شعنوں کے گھر میں آ کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرو تو یہ کہے کہ میرے اس کا یہ زبان سے نہ کہے لیکن اپنے اعضاء و جوارح سے یہ پیغام دے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ضروری کام ہے اس, اس اللہ کے اس حکم سے زیادہ ضروری چیزوں کے اندر میں مشغول ہوں نعوذ باللہ کہ میں اپنی میری ملازمت ہے یا میرا کاروبار ہے یا میری نیند ہے یا میرا آرام ہے یا میری سستی ہے یہ سب کے سب وہ آزار ہیں جو اللہ جلشانوں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے سے انسان کو روکتے ہیں اور کتنے معاشرے میں عمومی طور پر آپ دیکھیں اگر ہمارے معاشرے میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو ہماری فجر کی نماز کے اندر اتنا ہی مجمع ہوگا جتنا جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ایک آسمان سے تو اترتے نہیں سر جمعے کے دن کی یہ کوئی خاص مخلوق ہے جو جمعے کے دن آسمان سے زمین پر اترتی ہے اور جمعہ گزرتے ہی وہ کہ دوبارہ آسمان پہ پر پرواز کر جاتی ہے اور اس معاشرے میں نہیں ہوتی یہ وہی لوگ ہیں جو انہیں محلوں میں اور انہیں جگہوں میں رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز پر آپ جا کر کسی مسجد کی ویرانی اور اس کا سونا پن دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنا شکر گزار اور انسان کتنا اللہ نشانوں کی نعمتوں کے آگے اس کا سر اس نے ٹیکا وایا اللہ پاک کے سامنے پھر آپ کو اللہ پاک کا حلم بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک کتنے حلیم ہے اس کے باوجود نعمتوں کا دریا بہایا بہت اس کے باوجود دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں وہ چیز روکتے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اس چیز کی ہے دنیا میں چھوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے جھٹ پھٹے آثار مرتب ہوتے ہیں چیزوں کے لیکن جو حقیقی دارالجذا ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے اللہ پاک نے اس میں تو کافر ہے اس میں تو چاہے مشرق ہے اس میں نعوذ باللہ اللہ پاک کو گالیاں دینے والے ہیں اللہ ملحدین ہیں ملحدین صبح و شام اللہ کی بدترین گستاخی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے دے بھی رہا ہے ہر چیز ان کے لیے پوری کائنات کو ان کے فائدے کے لیے اللہ پاک نے کھولا ہوا ہے اوپن کیا ہوا ہے کہ اس پوری کائنات سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں تیسرا شکر کا جو جب یہ اعزا کا شکر جو ہے انسان سوچے کہ میں اپنے آزاد سے کتنا شکر ادا کرتا تیسرا شکر وہ ان ذرائع کا شکر ہے جن ذریعوں سے ہمیں نعمتیں آئی ہوتی ہیں مثلا میرے اور آپ کے پاس کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی ہے سب سے بڑی نعمت تم کیا کہیں گے ایمان کی نعمت ہے ایمان کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت تو نہیں اسلام کی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن اللہ پاک نے رسید فرمایا اس سے بڑی کوئی نعمت تو دنیا میں نہیں ہو سکتی نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا شکر کیا ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نعمت ہے تو ساری اللہ کی طرف سے لیکن جس جن ذریعوں سے ہم تک پہنچی ہیں ان ذرائع کا ہم شکر ادا کرنے والے تو ان ذریعوں میں سے سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے <سلام> <سلام> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت اسلام جو ہم تک پہنچی ہے تو سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے <سلام> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمیں درود شریف بتایا گیا درود شریف کے الفاظ پر آپ نے کبھی غور کیا یہ دعا ہے رسول اللہ کو کہ اللہ سلاد ہو رسول اللہ پر سلام ہو رسول اللہ پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور رسول اللہ کو دعا دینے کا سوچیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کو ان کو درجات ملیں گے الایاز ہم دعا کریں گے تو ان کا کوئی ان کی آخرت کا مسئلہ حل ہوگا یہ تو شکر ہے اصل میں کہ اللہ ان کے ذریعے سے نعمت اسلام ہم کو ملی ان کے ذریعے سے یہ کلمہ ہم تک پہنچا ان کے ذریعے سے ہمیں آپ کا تعارف حاصل ہوا ہم نے آپ کو پہچانا آپ کی وحدانیت ہم نے جانی آپ کا کلام ہم نے جانا ہمیں قرآن ملا ہمیں دین ملا ہمیں شریعت ملی ہمیں اسلام ملا ہمیں توحید ملی ہمیں رسالت ملی یا اللہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سلاد ہو ان کی ذات پر اور لاکھوں درود ہوں اور لاکھوں سلام ہو یا رب العالمین اس ذات عالی پر جو اس نعمت کے لیے ذریعہ بنی اور جس کے ذریعے سے نعمت ہم تک پہنچی اسی لیے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ دن کے اندر ہزار ہزار دس دس ہزار بیس بیس ہزار دفعہ درود و سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نعمت کا شکر ادا کرتے جب وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیں یہ نعمت ان کے ذریعے سے ملی ہے تو پھر وہ ان کے ان کے دل تشکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پہ درود و سلام کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بدرجہ دیکھے میری اور آپ کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی ہم ان خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہیں جن کی آنکھوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا براہ راست آپ میں یقیناً ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ من رانی فقط رانیانی جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھا ایسا ہے جیسے اس نے جیتے جاگتے مجھے دیکھا وہ ایسا خوش نصیب ہے جیسے اس نے جاگتے میں مجھ کو دیکھا ہو جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو یہ بڑی سعادت ہے تو ایسے لوگ تو یقیناً ہوں گے لیکن ہم نے ویسے اپنے اپنی زندگیوں کے اندر آپ کو نہیں دیکھا تو یہ نعمت درجہ بدرجہ منتقل ہوئی ہم جو اتنا صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم حضرات صحابہ کرام کے تذکروں کے اوپر اتنے اشکبار ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین وصول کیا حالانکہ یہ انبیاء نہیں تھے یہ عام انسان تھے عام تو نہیں تھے ظاہر بات ہے لیکن باڈی کیمسٹری کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک عام انسان تھے درجات کے اعتبار سے تو عام نہیں تھے وہ تو حضرات صحابہ اللہ جل شاہ رو نے ان کے بارے میں کیا کچھ فرمایا تو انہوں نے دین پورا کا پورا وصول کیا اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑے مجاہدے کے ساتھ بڑی جانفشانی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا خیال رکھتے ہوئے اس کو لے کر وہ پھیل گئے یقین جانیے صحابہ کا سب سے بڑا مجاہدہ آپ کو پتا کیا صحابہ کرام کا سب سے بڑا مجاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے جدائی تھی وہ ان کے لیے ایک ایسا ایسی ایک ایک مجھے مسجد مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک اور وہاں پر ان کی یادیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس یہ چیزیں ان کی ان کے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا ان عشقان باسفا کا ان پاک پاکطینت کا یہی گویا کہ ایک ان کے پاس اثاثہ تھا لیکن چونکہ دین کی ذمہ داری اور شکر نعمت ان پر اس قدر غالب تھی کہ اس نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مدینہ منورہ تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو لے کر دنیا کے کناروں کناروں اور کونوں کونوں تک جایا جائے اس یہ بات اس بات نے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھڑوا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی چھڑوا دی اور اس کو چھوڑ کر وہ نکلے ملکوں میں آج کہاں کہاں ان کی قبریں ہمارے ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے ہاں پشاور کے پاس صحاب بابا اور یہ جو پنج کا علاقہ مشہور ہے تو مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پنجگور کا مطلب ہے پانچ قبریں تو کہتے ہیں یہ پانچ صحابہ کی قبریں افغانستان میں صحابہ کی قبریں ہیں سینٹرل ایشیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علم کے صاحبزادے عثمان ابن عفان کے ان کے صاحبزادے سینٹرل ایشیا کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری ترکی کے اندر اور افریقہ کی طرف آپ چلے جائیں اور آپ شام کے اندر تو ایک قبرستان میں صرف چھ ہزار صحابہ متفو عراق کے اندر صحابہ آپ کو ملیں گے یمن کے اندر صحابہ قبر ہی قبریں یہ ایک چھوٹ ایک جماعت تھی ایسی پھیل گئی اور بکھر گئی پوری دنیا میں کس خیال سے نعمت اسلام کا شکر ادا کرنے کے لیے تو تیسری چیز ذرائع کا شکر ذرائع کے شکر میں یعنی وہ اسباب وہ وہ مینز جن کے ذریعے سے اسلام ہم کو ملا ہے اور نعمت اسلام کا شکر یہ ہوگا کہ ان ذرائع کا بھی ہمارے دل میں شکر ہو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کے بعد حضرات صحابہ طابعین طبہ تابین ائمہ کرام اس کے بعد اولیائے دین بزرگان دین مشائق عزام اور علماء کرام جن کے ذریعے سے یہ دین آج ہم تک اگر ہمارے گھروں کے اندر پہنچا ہے جو جو ذریعے اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان سارے ذرائع کے بارے میں انسان کے دل کے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت اس کو محسوس ہو اس بات کا کہ یہ وہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کی بدولت آج میں اسلام کے اوپر کھڑا ہوں چوتھی چیز اس کے اندر جو شامل ہے وہ پھر زبان کا شکر ہے انسان اپنی زبان سے بھی اللہ جل شاہوں کا شکر ادا کرتا رہی ان ساری چیزوں کے ساتھ جو اس کی پشت کے اوپر جو چیز درکار اور پانچویں چیز جو اللہ جل شانہ نے انسان سے مطالبہ جس کا فرمایا وہ یہ کہ جب تمہیں کیفیت شکر حاصل ہو جائے تو اس کیفیت کو بھی میری عطا سمجھو اگر کسی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بڑا ہی زبردست مقولہ ہے حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ جل شانہ کسی پر شکر کا دروازہ تو کھول دے شگر کا دروازہ کھولنے کا کیا مطلب ہے شکر کی توفیق عطا فرما دے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کسی پر شکر کا دروازہ کھول دے شکر کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر پھر نعمتوں کا دروازہ بند کر دے یہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے شگر کو نعمت میں اضافے کے ساتھ جوڑا ہے تو جس پر شکر کا جس پر اللہ نے نعمتوں کا دروازہ کھولنا ہوگا جس کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کرنی ہوں گی اس پر پہلے اللہ پاک شکر کا دروازہ کھولیں گے جب شکر کا دروازہ کھلے گا تو اس کے بعد نعمت کا دروازہ کھلے گا اور ایک بات یاد رکھیے گا نعمت کسی ظاہری چیز کو نہیں کہتے بصر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے ہر پیسہ نعمت نہیں ہوتا جو پیسہ اپنے ساتھ وبال لے کر آئے جو پیسہ اپنے ساتھ آزمائش لے کر آئے جو پیسہ اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر آئے پریشانیاں لے کر آئے جہنم لے کر آئے قبر کا عذاب لے کر آئے وہ پیسہ نعمت نہیں ہوتا ہر پیسہ نعمت نہیں ہوتا ہر اولاد نعمت نہیں ہوتی بعض ہم نے والدین دیکھیں اپنے بچوں کے بارے میں ان وہ کہتے یعنی صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ نہ پیدا ہوئے ہوتی نعمت نہیں سمجھتے ان کو وبانے جان سمجھتے تو ہر اولاد نعمت نہیں ہوتی ہر پیسہ نعمت نہیں ہوتا ہر منصب نعمت نہیں ہوتی ہر یہ جن چیزوں کو یہ جو چیزیں ہیں یہ یوں کہ یہ بلینک ہے چاہے چاہے پیسہ ہو چاہے اولاد ہو چاہے منصب ہو کچھ بھی ہو اس میں یا تو اللہ پاک اس کے اندر بطور نعمت دیتے ہیں یا بطور آزمائش اور عذاب دیتے ہیں دونوں صورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل کی شکل میں بھی یہ چیزیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور جب اس کی آواز نہیں جا رہی اوپر کہہ رہے ہیں اوپر آواز نہیں جا رہی اوپر کے اسپیکر تو اس کو ذرا آپ لوگ دیکھ لیا کریں نماز سے پہلے چیک کیا کریں ساری قاری صاحب کہ آپ لوگ نماز سے پہلے سارے سپیکر چیک کیا کریں ایک دو بندوں پر جا کے سارے پیک آواز کری جا رہی. لوگ کافی دیر سے اشارے کریں تو ایک ڈھیل کی شکل میں دیتے ہیں بعضوں کا اور یہ اس کے عذاب کے اندر اضافے کے لیے دیتے ہیں اور چاہے وہ اس شکل کے تو نعمت اس کو اس وقت سمجھا جائے گا کہ وہ بندے کے حق کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر مفید ہو جائے یہ نعمت کی تعریف ہے نعمت وہ ہوتی ہے جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مفید ہوگی اگر اس کے ساتھ فرض کیجیے کوئی آزمائش ہے تو بھی وہ آزمائش اس کے لیے کسی اور نعمت کا سبب پھر بنتی ہے اللہ پاک بعض اوقات ایسے بھی کرتے ہیں کوئی ایک نعمت یا لے کر یا ایک نعمت میں کوئی آزمائش تھا وہ بھی نعمت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ جان و انسان کے لیے کچھ اور دروازے کھولتے ہیں کچھ اور چیزیں اس کو جب عطا کرنے کی نیت کرتے ہیں جیسے انبیاء علیہ صلاحت والسلام پر صحابہ پر جو حالات آئے یہ حالات در حقیقت مستقبل کی تمام ان نعمتوں کا پیش خیمہ تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ جلّہ شاہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا اور ان تک یہ چیزیں پہنچیں گے تو حضرت علی کرم اللہ بچ کے کا جو کال تھا میں نے کہا کہ اس میں انہوں نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک تو یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ جل شاہ شکر کا دروازہ کھول دیں اور نعمتوں کا دروازہ کسی کے اوپر بند کر دیں اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ اللہ جلّہ شاہ کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دے دعا کی توفیق اس کو دیں اور قبولیت کا دروازہ بند کر دیں کہ قبول نہ کریں اس کی دعا کو جس کو اللہ جلّ دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ جان اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی ساتھ یعنی یہ دونوں دروازے ساتھ کھلتے ہیں اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ جل شاہ کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے جس انسان کو اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو صبح و شام اپنے گناہوں کے اوپر اپنی نااہلیوں کے اوپر اپنی نالائقیوں کے اوپر اپنی معصیتوں کے اوپر اللہ جلشانوں جل سے توبہ کرتا رہتا ہے فرمایا کہ اس کے اوپر توبہ کا دروازے کے ساتھ دوسرا دروازہ جو اللہ پاک اس کے ساتھ کھولتے ہیں وہ مغفرت کا دروازہ یعنی اگر کسی کو شکر کی توفیق ہے تو نعمتوں میں اس کے ساتھ اضافہ جڑا ہوا ہے اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہے تو مغفرت کا کا کا دروازہ اللہ جلّہ شاہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اگر کسی کو دعا کی توفیق ہے تو اللہ جل شاہ نے قبولیت کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اللہ جلّہ شاہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی نعمتوں کا احساس اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں رکھے ہمیں بیٹھ کر اس کا احساس ہو کہ یہ یہ نعمتیں کبھی اگرچہ ہم اس کو گن نہیں سکتے قرآن میں اللہ نے واضح فرمائے کہ تود نعمت اللہ لا توخوہا تم جتنا بھی اللہ کی نعمتیں گننا چاہو عدد نہیں برابر کر سکتے کہ یہ پانچ سو ہیں ہزار ہیں بارہ سو ہیں پندرہ سو ہیں اس کی کاؤنٹ تم پورا نہیں کر سکتے لیکن اس کے اندر مشغول رہنا اور اس کی کو اور اس اس کو سوچنا اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونا سعادت کی بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے بآخر عمل الحمدللہ رب رح ال